و اسلام دروس سابقہ میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے کچھ باتیں ارض کیں کچھ ذکر تو تھا جزیرہ عرب کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جزیرہ عالم جزیرہ عرب کا کیا حال تھا کیونکہ اللہ نے حضور کی بےست کے ساتھ اس کا قرآن میں بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ ان قانو من حبد الرفی دلال مبین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےصت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی اور پھر اس کے بعد وہ مبشرات اور وہ مؤشرات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 اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں اچھا اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پیرے شدید ہو گئے جنات سے کاہل کہیں بھئی خبر لے آؤ خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں آئے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 آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھائی علم حاصل کرو چاہے بکے سے حاصل کرو علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو یہ کیوں کہا گیا اتلب العلم ولو سین کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اتلب العلم ولو سین اچھا اس کے بعد جب یہ آیا اتری و آخری نمنحم لما الحق کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے تو حضور نے سلمان فارسی پہ یاد رکھا پر میں اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے لو کان المسوریا فارس اگر علم کہاں سوریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم قاسم کرے گی اچھا ایک جگہ لفظ ہے لو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 بعت بار نصب کے سب سے اعلیٰ کہ ولد اسماعیل ضروریت ابراہیم ضروریت ابراہیم میں اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یاقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یاقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق اسحاق علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سید ابراہیم کی یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ و اساب ہی سلم تسلیم ان کثیرا کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سب قطلے گئے یعنی حضرت اسماعیل کے بلد میں تو صرف ایک نبی حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اچھا وہ بنا کعبہ میں باپ کے شریک ہیں اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو زبیح اللہ بھی ہیں ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جیسے علماء نے لکھا ہے نا ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی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 ابھی بھی آمنا تمہیں مبارک ہو ب ان کے قد حمل تے احمد کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو تو کہتی ہے مہران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نے حضرت حساں ثابت جو شاعر ہیں میرے بدنی پات رضی اللہ تعالی بہت بڑے شاعر تھے عرب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے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 اور کہیں فرمات ماں کانا محمد ان ابا درجال رسول اللہ محمد بھی نام اور کہیں فرمات وبا محمد ان رسول اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں وما ارس اللہ کا اللہ اور اسی طرح یا کا شاہد ان ببو بشیرن ب نذیرا اور کئی فرمتی نق جا اکم رسول من انفسكم عزیز ماں ان تم ہریس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 یاد کریا انارو بشیرو کبھی غلامی نسم ہو یاد کریا یا فل کتاب کیا آدمت یا آدم یا میرے بدنی کو نہیں فرمایا یا محمد جی ہاں بھی فرمایا فرمایا ائیو النبی کہیں فرمایا ائیوحل مزمل کہیں فرما یا ایو حل مدثر کہیں فرما یا ایو حل من ربک اور کہیں فرماتے توحا کہیں فرماتے یا سین ول یاسین حکیم الحکیم کلم لمن المرسلین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 اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشتہ کے بیٹے نے کلام کیا اساب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا موسعیہ اسلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا یوسف علیہ السلام پہ جب توہمت لگی تو بچے نے کلام کیا تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا اور بعض تو اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا اللہ اکبر پر الحمد اللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتن اور سیرت پاک اس پہلو پہ دیکھیں گے حضور صلی اللہ سمبی بھی فرماتی ہے کہ بول دا مختون مختون مسرورا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنا ہو چکا تھا اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے مسرور ہے خوشی ہے عبد المطلب کو خبر دی گئی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 نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پایا بےچارے کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرتے اسی کو ناشیو نال بنا دو تو یوتا جو تم مرضی ہے اپنا بنا لے کہاں سے اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی اس کو مار مار کے چھوٹے اس کا نام ہے شک شوکا کہاں سے آ جی شک شوکا کا کوئی اربی کا ہے دنیا میں شک شوکا پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا